الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين المعباد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقالم خزانہ تو السلام علیکم تم خدخلوحا خالدی محترم حضرات دینی بھائی اور دوستوں یہ سور ظمر کی حکایت میں نے تلاوت کی ہے آج خطبے کا جو موضوع ہے وہ رمضان کے متعلق کچھ باتیں ہیں اور ہم کوشش کریں گے پورے خطبے کو تین باتوں میں آپ کے سامنے پیش کریں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کے توفیق نے صحیح فرمائے دوستوں ہم تمام مسلمانوں کا ایمان بالآخرا ہے سمجھتے ہیں کہ ایک دن دنیا کی دن زندگی دن ختم ہوگی مریں گے قبر میں جائیں گے پھر وئی एक दिन ربو आएगा ایک دن وہ آئے گا یصور پھوکا جائے گا قیامت کے دن قبر پھٹ جائے گی اور سارے مرغے جو ہیں زمین کے باہر ہوں گے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے ساتھ پہنچ کر کے حساب کتاب دینا ہے حشر کے میدان کی سب سے بڑی کامیابی اور قیامت کے دن سب سے بڑی فلاح اور فوت انسان کے یہ ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور اس میں بھی سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ کامیابی نصیح فرمائی رب العالمین نے فرمایا وسیق الى وسیع اللہ تقوی وسیف الدین تک جنتی جو تقوا والے ہیں اہل تقوی اور ماہ رمضان تقوی کا پیغام لے کر کے آتا ہے ہمارے اندر تقوی ہی پیدا کرنا, کرنا مقصد ہے ماہ رمضان کے روزے سے جیسے کہ اللہ نے فرمایا لال لقور لوگوں تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض قرار دیا جائے کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے تو رب العالمین نے فرمایا جو ہیں اہل تخوا ہیں ان کو بلا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے لایا جائے گا اور پھر اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ جنت میں لے جاؤ اور جنت میں جب فرشتے ان کو لے کر کے جائیں گے تو اللہ نے فرمایا وفوقی أَبْوَابُهَا ان کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوں گے اور جنت کے دارو گے وہاں جو کھڑے ہیں وہ کہیں گے سلام علیکم تب تم خدو تمہارے اوپر سلامتی ہو انسان کی کلمہ گو کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جنت کے دروازے کا پہرے دار فرشتہ فرشتے جو ہیں اور انسانوں کو مومنوں کو دیکھ کر کے ان سے سلام کریں اور اپنا سلام پہنچائیں اور مبارک بادی میں اپنے پد کھولوں خالدین تمہارے انتظام میں دروازہ کھلا رکھا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے جنت میں داخل ہو جاؤ یہی وہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو آپ نے سنا اور رب العالمین نے ماہ رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت بھی رکھی ہے رمضان اب آبل جنت پر اب لوگ رقم نہ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں کوئی ایک دروازہ بھی جنت کا مند نہیں رہت رہتا یہ مسلمان جو زندہ ہیں اور صحت اور آفیت کے ساتھ رمضان مل رہا ہے یہ ان کے لیے بڑی شہادت مندی اور بڑی خوش نصیبی ہے اور ان کو چاہیے کہ حضیرت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں وہ خود صحت ابو ابل جنت اور امجم ہاں بھا جنت کے سارے دروازے چاند نکلتے ہی رمضان کے پورے ایک مہینے کے کھو دیا جاتا ہے اب بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے نیک مار کر کے رمضان سے فائدہ اٹھا کر کے جنت میں داخل ہونے کا اپنے آپ کو مستحق بنائے نمبر دو میرے بھائیو جو آپ نے اور سنا ہوگا آپ ہمارا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام باب بابوان رکھا گیا ہے ریامت کے دن حسے کے میدان میں وہ جائے گا اے نو امول این دنیا میں رودا رکھنے والے روزے دار کہاں ہیں آئیں باب الری ان کے لیے کھلا ہوا ہے اور سارے روزے دار اس بہترین دروازے سے داخل ہو جائیں اور ان کے علاوہ کسی اور کو آج اس جنت میں اس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی دوستو یہ تو پہلی چیز ہے دوسری چیز ماہ رمضان کے متعلق جو ہمیں ذہن نشی کرنا ہے وہ یہ انسان کی بڑی شہادت مندی اور اس کی خوش نصیبی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت اور بڑی مہربانی ہے کہ قیادت کے دن اپنے زندگی بھر کے گناہوں کو لے کر کے آئے اور جب رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کی مسرت کر دے یہ بڑی خوش نصیبی ہے یہ سب کو نصیب نہیں الحمد جتنا سب و کرم کرے وہی اس کا مستحق ہو سکتا ہے ماہ رمضان کی عظیم برکتوں میں سے برکت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الحصلہ شاخرمایا منسامہ رمضانہ ایمانسامہ ما تقدم من تقدمہ جو انسان ایمان و یقین توحید کے ساتھ اور عدل وسماد کی نیت سے اللہ کی بیدا خوش خوشنودی کے لئے تھی کی نیت تھی نیت تھی رکھتا ہے ہیں رمضان کی برکت سے کسی نہ کے سارے گناہ اللہ اعالا معاف کر دیتے ہیں آگے شام راک رمایا مام رمضان میں اور جس شخص نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا تلاوی کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا توبہ استفار کیا رمضان کی راتوں میں قیام اور نماز اور عبادت کی برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اسی طرح سے تیسرا اعلان اور اللہ کے رسول نے کیا ہے من کام لائی رسل قدری. اے قدری ماہ رمضان جو آتا ہے تو روزہ لے کے آتا ہے تلاوی لے کر کے آتا ہے اور لہرت القدر بھی تمہارے سامنے لے کر کے آتا ہے اور لہر القدر کے متعلق فرماتے ہیں من القدر ایمان ما تقدم جو انسان ماہ رمضان میں لہرت القدر کا قیام کرتا ہے اجو وہ ثواب کی نیش سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں یہ دوسری بڑی شہادت میری بندی ہے اس مسلمان کے لیے جو قیامت کے دن حاصل کرنا چاہتا ہے کہ انسان رودے کی برکت سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے مففرت ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن جب کسان ایک کھڑا ہوا تو روزہ میں اس بندے کا روزہ ہوں میں اس کی شفات کرتا ہوں اللہ اس کی اس میری کو قبول کر کے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یہ بڑی خوشخصیبی ہے کہ ایک تو اللہ تعالی دنیا میں گناہ معاف کرے اگر بھی نہ آئے بھوب کے سامنے جب قیامت کے دن کھڑے ہو سترا کی نماز یہ کوئی اللہ کرتے ہیں ان کے گناف کر کے ہمارے سدھارت کو بول فرما ایسے جنگت میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فضرتوں کا مستحق بنائے اکور کو لہٰذا الحمد اللہ وقفا وسلام الراہ اما بھا میرے طرف بھائی اور دوستوں incident. ایک تیسری بڑی شہادت ماہ رمضان میں جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی لوگ تمنا کرتے تھے شہابے کے دعائیں کرواتے تھے اگر کوئی انسان جنت میں جائے تو عام جنت کے بجائے کے ساتھ سہدا کے ساتھ اور صدیقیم کے ساتھ اگر چند کسی انسان کو ان کی صحبت نصیب ہو جائے اور جنت میں ان کو پڑوس میں جگہ مل جائے یہ انسان بڑا خوش نصیب ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے چھڑی دفیل جنت خالدین بڑی شہادت مندی ہے ان لوگوں کی ہے جن کو قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنگت میں داخل کر دیا جائے حضرت امام حنمان امام امر خدیم امام بذہ امردین برال جوہنی ربی اللہ تارا نسروات کرتے ہیں کہ نب یہ رہ کے پاس ایک شخص آیا آنے کے بعد کہتے یارسول آپ ذرا بتائیے تو اللہ, اللہ کا رسول اللہ تو رمضان وا یار اللہ بھرے مجمے میں کدو سوال کرتا ہے آپ بتائیں اگر میں نے اقرار کیا اور تھا لیا کہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی کی عبادت نہیں کرے نمبر دو نہ کر سور اللہ اس بات کا اظہار کر لیا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ ہم کسی کے دار کو فرما فرداری نہیں کریں گے زندگی میں انہیں کا راستہ اپنائے گی نمبر تین ہم نے زندگی پر پچوہ نماز کی پابندی کی ہے نمبر چار ہم نے وادی کو زکات مالی اپنے مال کی زکاط ہم نکالتے رہیں گے نمبر چار اب نمبر 5 وہ تو رمضان تو اللہ نے ہمیں ماہ رمضان دیا تو ہم نے ماہر رمضان کے روزے رکھے وہ اور رات اور سونے کے بدائے ہم نے رات میں اپنے ضم کے لیے قیام کیا ہے عبادت کیا ہے اگر میں نے یہ پانچ عبادت کیا جن میں تو یہ ہیں شیام اور قیام رمضان تو اللہ سے بتائیں ہمیں من آنا اگر مجھے جنت ملا داخل کرے گا تو کس کے ساتھ ہمیں داخل کرے گا آپ نے فرمایا مبارک ہو اگر تو نے یہ عمل کر لیا یا قیامت لگانے والا میرا چو مکھی پابندی کے ساتھ عمل کرے گا تو آپ جنت نہیں ہوگا نبی جی وہ سدی بس شوہداں ایسے ہمارے امتی کو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ رکھے گا شہیدوں کے ساتھ رکھے گا صدیقین کے ساتھ رکھے گا یہ بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں باتوں کو انجام میں اپنانے کی توفیق فرمائی ارحان ہمیں جو بیماری سے بیک لیا جا پریشان جو ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دی جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دیٰن امین یہ وبان یہ وہ بنا اور ہے جو اس میں ہیں انہیں کلی عطا فرما اور جو محبوب ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ ان کو محبوب رکھے الہٰ عالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس اللہ اسے خلیفہ اور ان کے اصحاب و امان کی عبادت فرما ہر بھلا ہر مصیبت سے بچا لیں اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں حاکم شارکا شیخ سلطان القاسمی حفیظ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھیوں کو اور ان تمام حضرات کو ہر بھلا ہر مصیبت ہر آفت سے بچا ان حاف سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے قوم اور وطن کی خیر ہے اور ایسے کام سے لائن کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی آپ کا گدب ہے امت اور ملت کا نقصان ہے کام اور وطن کا خسارہ ہے امین اس ملک کو امن عم و امان کا گہروارہ بنا لے دنیا میں جہاں مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملک کو ہر بنا آپ سے بچا کر کے اللہ رب اللہ امن عم و امان اور سلامتی کا ماحول پیدا کر دے اور جہاں مسلمان اکلیت اکلیت میں بسنے والوں کی اللہ تعالیٰ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میں دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے